اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا جو حکم دیا تو اس میں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ سزا تھی ان کے ارتداد کی یعنی وہ پہلے موسا الخلاۃ والسلام پر ایمان لا چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل بھی ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اب اس بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اس کی پرستش کر کے اس کی عبادت کر کے اپنے آپ کو ایمان سے خارج کر لیا نتیجہ ہے کہ وہ کافر ہو گئے اور کوئی مسلمان جب کفر اختیار کرے تو اس کو ارتداد کہتے ہیں ان اس کا مرتد ہو جانا تو یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور مرتد ہونے کی پاداش میں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں یعنی جو مرتد نہیں ہوئے تھے وہ مرتد ہونے والوں کو قتل کریں تو اس سے ہوا کہ حضرت موسا علیحد والسلام کی شریعت میں بھی مرتد ہونے والے کی سزا قتل ہوتی تھی دوسری بات یہ کہ اس قتل کرنے کے بعد قتل کا حکم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ اچھا فرمایا کہ ذالقم خیر القم عند یعنی یہ عمل کہ تم مرتد ہونے والوں کو قتل کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے نظر میں یہ بہتر عمل ہے سا فائدہ ہوگا یہ مسلط والا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بظاہر تو کسی انسان کو قتل کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی اس کی جان لینا کوئی اچھا کام نہیں ہوتا لیکن بعض مرتبہ اس شخص کا وجود دوسرے لوگوں کے لیے ایک فساد کا موجب ہو جاتا ہے اور اس فساد کے وجہ سے دوسرے لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے جیسے کہ کوئی شخص دوسرے کا قاتل ہو اب اگر اس کو قتل نہ کیا جائے اور وہ دندراتا پھرے تو لوگوں کو اس بات کی ترغیب ہوگی کہ وہ وہ بھی دوسرے لوگوں کو قتل کیا کریں حق قتل کیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر احساس کیا کام دیے ہیں جو ان سورہ بقرہ میں آگے آئیں گے اور اسی طرح اگر کوئی شخص دھڑنے سے ڈاکے ڈالتا پھرتا ہے لوگوں کے جانور اور آبرو پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کو بھی بالوقات قتل کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص شرک اور کفر کو اختیار کر کے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی چاہے دیکھنے والوں کو کتنا برا لگے لیکن بار اللہ فرماتا ہے کہ یہی بہتر ہے تمہارے پر روزگار کے نزی کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے سامان عبرت نہیں بنے گا اور آئندہ پھر وہ کفر ابتدا میں مبتلا ہو ہوگا پھر اگر کفر ابتدا کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو تو ان کے لیے ابدی جہنم ہے لیکن اگر دنیا میں وہ سزا پا کر توبہ کر لے تو پھر کم از ابدی جہنم سے نجات پا جائیں گے لکم خیر الحمار فطاب علیکم سنا چاہے اللہ سبارگ وطار تمہاری توبہ قبول کر لی ان نہ طب الرحیم یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے جائیں سمجھ یا سمجھ لیجئے کہ تابہ یوب یہ لفظی معنی عربی زبان میں آتے ہیں کسی کی طرف رجوع کرنا لوٹنا اب جو شخص کے اپنے کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے گناہ سے لوٹتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اس واسطے اس کو بھی توبہ سے تعبیر کرتے ہیں اور چونکہ اللہ تبارک ہوتا ہے جب توبہ قبول فرماتے ہیں تو پھر بندے کے اوپر رحمت کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں رحمت کے ساتھ لوٹتے ہیں اس لیے بعض یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے رشوار فطاب و فطاب اللہ علیہم انہوں نے توبہ کی تو اللہ طبع قبول فرمائی لی پہلا توبہ یہاں پر توبہ قبول کرنے کے معنی میں ہے فطاب علیکم یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور ان طواب الرحیم اس میں تواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا تو اللہ تعالیٰ بیشک بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے آگے پھر ایک اور واقعہ کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا وہ واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت موسا علیہ السلام تو رات لے کر کوہتور سے بنی اسرائیل کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اور تمہاری ہدایت کے نازل کی گئی ہے اور تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے پابند بنایا گیا ہے کہ تم اس کتاب کے احکام پر عمل کرو یعنی جو اس میں کام کرنے کے لئے کہا گیا ہے وہ کرو اور جس کام سے روکا گیا ہے اس سے بعد رہو کوئی پوری زندگی کا تمہارے یہ ایک لائح عمل ہے جو اس کتاب کے اندر اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے تو بنی اسرائیل نے اپنی فطری قسم کی سرکشی کی وجہ سے حضرت موسا علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ واقعی یہ کتاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے یعنی اللہ کے بندے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معزاد دیکھ چکے تھے کھلی آنکھوں دیکھ چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو نواز رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں پیغمبری میں کوئی شک کو شبہ کی گنجائش نہیں تھی لہٰذا ان کے لئے یہ کافی ہونا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ مجھے تورات اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہو کر مجھے بھیجی گئی ہے تو اس پر ایمان لاتے لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بجائے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ واقعتا اللہ سبارک تعالیٰ کی کتاب ہے بلکہ ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان پر حجت تمام کرنے کے لیے براہ راست خطاب بھی فرمایا تھا اور اسرائیل سے کہا تھا کہ تم طورات پر عمل کرو لیکن اب وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہیں آئے گا ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہ سزا دی کہ ایک بجلی کے کڑکے کی آواز آئی اور اس سے کچھ زلزلہ بھی آیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ مر گئے اور بعد میں آتا ہے کہ بے ہوش ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی اس واقعے کی تفصیل بھی انشاءاللہ سورہ آراف میں آئے گی لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کو الفنی انعامات کے فہرست کے ذیل میں ذکر فرما رہے ہیں چنانچہ آیت نمبر پچپن میں فرمایا قلتم یا موسیٰ لن اللہ اللہ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسا ہم اس وقت تک ہرگز دوبارہ یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں فأخذت نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں آ پکڑا وہ انتم تنظرون اس حالت میں کہ تم دیکھتے رہ گئے پھر فرمایا کہ کو مادی بہت ہی کم پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد دوسری زندگی دی جیسا میں نے پہلے کیا تو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ان کو پوری موت تاریخی ہو گئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور بے ہوشی کو موت سے اور اٹھنے کو دوسری زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے ہوش میں آ جانے کو دوسری زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے دونوں تفصیریں اس کی ممکن ہیں بہرحال حاصل واقعہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ کسی کو زندگی مرنے کے بعد بھی زندگی عطا فرما دے تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے واقعہ ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ہو لیکن احتمال دونوں ہیں کہ بے کیا ہو اور پھر ہوش میں لے آئے ہو یا موت دی ہو اور پھر دوبارہ زندگی دی ہو بہرحال وہ ایک واقعہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما کر فرما کہ ہم نے تمہیں تمہارے بننے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو لال لکم تشکر کہ اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد اللہ سبارک و تعالیٰ کے موجود کی طرف سے دیئے ہوئے معجزات دیکھنے کے بعد تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہردموسا رسد السلام کے تمام احکام پر پوری طرح عمل کرو اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو پھر آئندہ کو پران نعمت میں مبتلا نہ ہو لیکن آگے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر مزید فرما کر ان کے نا کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں چنانچہ آئٹ نمبر ستاون میں اللہ تبارک نے فرمایا وہ زللنا علی ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا یا ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا وہ انضلنہ علی کمل اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا یہ دو واقعے سیرنا میں بنی اسرائیل کے دلاوت کے زمانے کے ہیں یعنی جب مصر سے تو آ گئے اور کریا احمر بہ احمر عبور کر کے سیرسی نا میں بھی داخل ہو گئے لیکن فلسطین جانے سے ان کو ڈر لگتا تھا کہ ابالکہ وہاں پر قابض تھے اور ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے تو اللہ بارک و تعالیٰ نے سیرا سینا میں ان کو بھٹکتے رہنے دیا اور فرمایا کہ چالیس سال تک یہاں پر بھٹکتے رہیں گے اسی حالت میں سیرائے سینا تو کھلا ہوا سہرا تھا دھوپ کی تپش پر آراز حسر انداز ہوتی تھی. تو اللہ سبارک و تعالیٰ نے ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے بادل کا سہایتا کیا اسی کو فرمایا ضل اللہ علیہ ہم نے تمہیں بادل کا سہایتا کیا پھر وہاں ان کی بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا وہاں کوئی دکانیں تو تھی نہیں کہ وہاں سے جا کر سامان خریدا جاتا اور وہاں کوئی بستی ایسی نہیں تھی کہ جس میں اتنا بڑا بڑی اسرائیل کا لٹکر اس بستی میں رہ کر اپنی کھانے پینے کی ضروریات پوری کر سکے تو اللہ سے مبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے من اور پلوان دل کیا پران کریم نے مرا شلوا کی کوئی تفصیل نہیں ذکر فرمائی لیکن روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلوا سے مراد یہ ہے کہ بٹیریں ان کے ارد گرد اس تسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیج دی کہ وہ جس بٹیر کو چاہتے اور جب چاہتے اس کو پکڑ لیتے اور پکڑ کر اپنی رضا بناتے ہیں وہ ان بٹیروں کو بھی گویات نے حکم یہ دے دیا ہوگا کہ روایات میں جاتا ہے کہ وہ جب یہ پکڑنے جاتے تو وہ مزاحمت نہیں کرتی تھی ہاتھ میں آ جاتی تو کثرت کے ساتھ بٹیریں تھی اور جب ان کو ضرورت پیش آئی انہوں نے بٹیر پکڑی اور اس کو بھون کر یا تل کر کھانا شروع کر دیا اور دوسرا یہ کہ من نازل کیا من کی تفسیر بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بوٹی تھی جس کو ترنجبین کہتے تھے اور یہ میٹھی انداز کی ہوتی تھی اور اس سیرائے میں اللہ تعالی نے اس کو بہت ہی افراد کے ساتھ پیدا کر دیا تھا وہ خود بخود ان کی رضا براہ راست بغیر کچھ پکائے ہوئے بھی اس کو کھایا جا سکتا تھا اور بعض حضرت نے اس کی تفصیل یہ کی ہے کہ یہ اوس پڑتی تھی رات کے وقت میں اور جب صبح ہوتی تھی تو یہ اوس کسی کھانے کی چیز میں تبدیل ہو جاتی تھی اور وہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کھانے کے لیے وزی اسرائیل کے لیے مہیا ہو جاتی تھی بائبل کے اندر اور اسرائیلی روایات میں بھی اسی قسم کی کچھ تفصیل آئی ہے بہرحال ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کریم نے اتنی بات بتائی ہے کہ یہ کوئی اعلی درجے کی غذائیں تھیں جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عطا فرمائی تھی اور غیر معمولی طریقے پر عطا فرمائی تھی کیونکہ اس کو نازل کرنے سے تعبیر انزل نہ من نہ و ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا اور آگے فرمایا کلو بن تو یہ بات کو کھاؤ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے وہ کھاؤ یعنی یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قلنا ہم نے کہا مطلب یہ کہ جب بنو سلوا اتنی کثرت کے ساتھ تمہارے سامنے آ رہی تھی کہ وہ زبان حال سے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا رہی تھی کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے وہ کھاؤ شوق سے کھاؤ لیکن کیا ہوا کہ اس کی بھی انہوں نے ناشکری کی جیسا کہ آگے تفصیل آنے والی ہے لیکن اللہ تعالیٰ پیچھے فرماتے ہیں اور وہاں فل عمونہ کانو اور یہ لوگ نافرمانیاں کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ کوئی بھی شخص جب اللہ تعالی کو تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کرتا ہے کسی گناہ کا احتکاب کرتا ہے تو اسے اس اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا لیکن جو شف ایسا کرتا ہے وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کیونکہ اس گنا کے نتیجے میں اس کے جو ہولناک خطرناک نتائج ہیں وہ اسی کو بھگتنے پڑیں گے گناہوں کے نتائج بار اوقات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے اور آخرت میں تو بہرحال ظاہر ہوتے ہی ہیں تو دنیا آخرت میں اس کے نتائج خود چونکہ اس کو بھگتنے پڑیں گے اس واسطے گویا اس نے خود اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے کہ اس نے اپنی جان کو ان خطرناک اور مولنات نتائج کے حوالے کر دیا تو فرمایا وہ ماضی انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلاکن قانون اب آگے ایک اور واقعے کا بیان ہے اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسا کہ آگے خود پرانے کریم میں بھی آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام تو یہ کر دیا تھا کہ من اور سلوا ان کا بناظر ہوتا تھا لیکن کافی عرصہ گزرنے کے بعد یہ عثمان و سلوا سے بھی اکتا آ گئے اور کہنا شروع کیا کہ ہمیں تو کوئی ترکاریاں چاہیے ہمیں دالیں چاہیے ہم کب تک بٹیر کھاتے رہیں گے کب تک یہ بوٹی کھاتے رہیں گے اس طرح کی باتیں جب انہوں نے شروع کی تو آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا ہوا خیر لیکن انہوں نے اپنا اثرات جاری رکھا تو اللہ سبارک تعالیٰ نے ان کو ایک بستی کا پتا بتایا کہ اس بستی کے اندر چلے جاؤ وہاں پر جو کچھ بھی تمہیں پسند آ رہی ہے باتیں جس قسم کے کھانے پسند آ رہے ہیں وہ سب تمہیں مل جائیں گے البتہ جب داخل ہو تو اپنے سابق گناہوں سے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہو اللہ تعالیٰ سے مفرت مانگتے ہوئے داخل ہو تو اس سے تمہاری ہم پیچھے قطائع معاف کر دیں گے اور تمہیں اچھا بدلا دیں گے اور پھر اس بستی کے اندر تم جو چاہو وہ کھا سکتے ہو لیکن جب یہ لوگ داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا فرمانی کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیونکہ وہ سروں کے ساتھ داخل ہونا یہ سینے تان تان کر داخل ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مغفرت مانتے ہوئے داخل ہونا یہ بہت ہی تمخور آمیز قسم کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت نمبر اٹھاون اور انسٹھ میں فرمایا ہے نا فرمایا بالکل نہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ ادخلو حادیل کریا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ یہ بستی کون سی تھی اس کی تفصیل قرآن نے نہیں بتائی لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اریہات کی بستی تھی بعض کا خیال ہے کہ بیت المقدس والی بستی تھی واللہ عالم ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے بستی میں داخل ہونے کا حکم قرآن نے دیا ہے پکلو منہا حیدر گزا بستی میں چلے جاؤ اور وہاں سے جو چاہو جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ اور البتہ ساتھ میں فرما بل بابا سجدا دروازے میں داخل ہونا جھکے ہوئے سروں کے ساتھ سجد ساجد, ساجد کی جمع ہے اور ساجد اصل میں تو اس سر کو کہتے ہیں جو سجدہ کر رہا ہو لیکن سجدے کا لفظ بالوقات پیشانی ٹیکنے کے علاوہ محض جھکنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ظاہر ہے کہ داخل ہوتے ہوئے تو آدمی اگر سجدہ کرے گا تو داخل نہیں ہو سکے گا داخل ہو رہا ہوگا تو سجدہ نہیں کر سکے گا تو اس لیے یہاں پر مراد دوسرے معنی ہے جو قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر بھی استعمال ہوئے ہیں اور عربی زبان کے اندر اس کا مفہوم پوری طرح ممکن ہے وہ یہ کہ سجے کو جھکے ہوئے بدن کے ساتھ تعبیر کہتا ہے جس سے رکو کی حالت ہوتی ہے تو سجدن کے معنی یہاں پر یہی جھکے کہ جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل نے توازوں کے ساتھ داخل ہونا کہ اب تک تم نے تمہیں جو اللہ تبارک و تارنے سیرا کی خواب تھنوائی ہے وہ تمہاری بداواریوں کی وجہ سے چنوائی ہے اور اب تم اس بداواریوں پر نادم ہو کر داخل ہونا تاکہ تمہاری جلاوتری ختم ہو جائیں تو وقول اور حتاتن ساتھ میں جب داخل ہو تو یہ کہنا کہ حتن خطہ حتت یعنی مغفرت یعنی ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے خطہ کے معنی سے میں کسی چیز کو جھاڑ دینا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیجئے ہمارا مقصد یہ ہے ہماری آپ سے فرمائش یہ ہے ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے گناوں کو جھاڑ دیں حتن یعنی مطلوب اناہ تتن مقصود انا ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں تو جب دو کام کرو گے کہ جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہوگے اور زبان پر تمہارے استغفار ہوگا کہ مغفرت طلب کر رہے ہوگے گے تو نقف القم خطاق تو تمہاری ختاؤں کو ہم معاف کر دیں گے وسا نزید المقینین اور صرف اتنا ہی نہیں کہ خطاؤں کو معاف کر دیں گے بلکہ آگے جو لوگ نیکی کریں گے تو ان کو اور زیادہ بھی دیں گے یعنی ثواب بھی دیں گے صرف اتنا ہی نہیں کہ معاف کر دیا بلکہ ثواب بھی دیں گے ظلمُ قَوْلًا غَيْرَ فرمایا کہ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی کیا مطلب کہ ان سے کہا گیا تھا کہ حتا کہتے ہوئے داخل ہونا کی معنی مغفرت استقفار کرتے ہوئے داخل ہونا تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انہوں نے اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک تو فینا تان کر داخل ہوئے متکب انداز میں اکڑ دکھاتے ہوئے اور ساتھ میں جو لفظ استعمال کیا وہ ہنتا ہنتا ہنتا انہوں نے حتا کہا تھا حتا کے مارے مغفرت یعنی ہم آپ سے اللہ مفرت مانتے ہیں اور یہ ہنتا ہنتا اس کو انہوں نے تبدیل کر کے ہنتا بنا لیا یعنی گندم گندم گندم یہ نعرے تمخر آمیز نعرے گندم گندم کے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جب یہ انہوں نے سرکشی اختیار کی تو بار سالہ فرماتے ہیں عَلَى الَّذِينَ مِنَ تو اس کے نتیجے میں ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا اب یہ آسمان سے کیا عذاب نازل کیا اس کی تفقیل یہاں قرآن کریم نے ذکر نہیں فرمائی لیکن خود قرآن کریم سے بھی اور احادیث سے بھی اور تاریخی روایات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالی کی طرف سے کچھ کئی مرتبہ مختلف قسم کے عذاب آئے کبھی وبائیں پھوٹ پڑی ان کے اندر کبھی کوئی تعاون پھیل گیا کبھی کوئی اور مصیبت کا وہ شکار ہو گئے یہ مختلف قسم کے سزائیں ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی لیکن ان میں سے کوئی سزا ایسے نہیں تھی سے وہ پوری طرح تباہ و برباد ہلاک ہو جاتے بلکہ تکلیفیں ان کو پہنچی اللہ تعالیٰ نے فرمانے کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی